اسلام حمزہ رضی اللہ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سے گزر رہے تھے اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا آپ کو دیکھ کر بہت کچھ سخت و سست کہا مگر آپ نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا جواب جاہلاں باشد خاموشی اور تشریف لے گئے عبداللہ ابن جدان کی باندھی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی اتنے ہی میں حضرت حمزہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے عبداللہ ابن جدان کی باندھی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر کہا اے ابو ابمارا کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور سست اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا سنتے ہی حضرت حمزہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے حضرت حمزہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے دیکھتے کیا ہیں کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا اور کہا تو محمد کو گالیاں دیتا ہے میں خود ان کے دین پر ہوں بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا ہے حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو بعض حاضرین مجلس نے حمزہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا اے حمزہ کیا تم سابی یعنی بے دین ہو گئے ہو حضرت حمزہ نے فرمایا مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو حضرت حمزہ یہ کہہ کر گھر واپس آئے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ تم تو قریش کے سردار ہو تم نے اس سابی کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آباؤ و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا اس سے تو مر جانا بہتر ہے جس سے حمزہ کچھ تردد اور اشتباہ میں پڑے حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شاہ سے دعا مانگی اللہ انقان رشدن فج الصدیق ہُوفی قلبی و اللہ فج الم وقات فی مخرجا یعنی اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال دے ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور نہایت تجرب اور زاری سے دعا مانگی کہ اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور اس شب اور تردد کو دور فرما دعا بھی ختم نہ کرنے پایا تھا کہ یخ لقت تمام خیالات باطلا میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل ایزان اور ایقان سے لبریز ہو گیا صبح ہوتے ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت رہنے کی دعا فرمائی مستدرک کے حاکم میں ہے کہ حضرت حمزہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا اشہد الّّاَ کا لسعقن شہادت المصدقی و <سؤال> یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے نبی ہیں تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کسی گواہی دیتا ہوں اے میرے بھتیجے آپ اپنے دین کو عالل اعلان ظاہر فرمائیے خدا کی قسم مجھ کو دنیا اور مافیہ بھی ملے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا اور یہ شعر پڑھے حمیت اللّ ہین ہدافع آدی الاسلام ودین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزن خبیرم بالعباد بہم لطیفی اداۃلیت رسا علينا تحدر دم عظالب الحصیفی رسائل جاء احمد المنہداح بیاتم مبینۃ العروفی و احمد و مصطفیٰ فینہ فلاں تغشو بالقول عنیفی فلاں وََََََََََََََََََََََ نسلم ولما نقظفي بصيوفى <سلام> یعنی میں نے خدا کی حمد و ثنا کی جبکہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دين ابراہیمی کے قبول کرنے کی توفیق دی اس دین کی توفیق دی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو کہ بندوں کے حال سے باخبر اور ان پر مہربان ہے جب اس کے پیام ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو کامر العقل انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں وہ خدا کے پیام جن کو احمد مشتبہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لے کر آئے جو صاف صاف اور واضح آیتیں ہیں اور احمد مشتبہ خدا کے برگزیدہ ہم میں واجب الطحت ہیں جو حق وہ لے کر آئے ہیں اس کو درشت کلامی سے نہ چھپاؤ خدا کی قسم جب تک ہم تلوار سے فیصلہ نہ کر لیں اس وقت تک محمد کو ہرگز لوگوں کے حوالے نہ کریں گے حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے قریش یہ سمجھ گئے کہ آپ کو ایزا اور تکلیف دینا کوئی آسان نہیں